چائنیز نمک جو ہے بظاہر اس میں کوئی نجیس یا ناجائز چیز بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ایک مرتبے جو اخبارات پابندی سے پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبے ایک اسلامی ملک میں جہاں یہ سونامی آیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو انڈونیشیا انڈونیشیا کے مسلمانوں نمک کے متعلق بہت بڑا یہ نمک جو ہے ناپاک ہے اور خالی نہیں ہے لیکن ہرمت کا حکم جب لگائیں گے جب سبوت ملے تو اس میں کیا چیز ناجائز ایک بات یہ اب رہا یہ کہ ہمارے یہاں نمک پیدا ہوتا سمندر ہے ہمارے یہاں اسی نمک جو ہے جو فائن کرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا تو بجائے اس نمک کے اس نمک کو ترجیح دی جائے جب ایک شبح کی چیز کوئی موجود ہے تو الما فرماتے تقوی کا مقام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کریں